بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دس سکس لیکچر ان سافٹ ویئر آج ہم انشاء uh, سب سے پہلے تو ہر بار کی طرح پچھلے سبق کا ادا کریں گے دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کچھ دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے تو آئیے سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا سا پچھلے سبق دوہرا لیں سو یہ دیکھیے سب سے پہلے ریکیپ پچھلی بار ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ اچھی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ کلائنٹ کی اور جو انجینئر جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھ رہا ہے ان کے درمیان میں ایک اچھی ریلیشن شپ اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اسی صورت میں لکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ اچھے طریقے سے اس ریکوائرمنٹ کو سمجھیں کلائنٹ کے بزنس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ڈاکیومنٹ کو اس طریقے سے لکھیں کہ کلائنٹ جب وہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھے تو اسے آسانی سے وہ ڈاکومنٹ سمجھ آ جائے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہم نے دیکھا وہ یہ وار ایپسن نے انوینٹ کیا تھا تقریبا سن نبے کی دہائی کے شروع میں ایرکسن میں کام کرتے ہوئے ڈیوائز دس میکینزم کالڈ یوز کیسز اور اب وہ یوز کیسز کا جو میکانزم ہے وہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا پچھلے لیکچر میں بھی یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے اور ریکوائرمنٹ ڈاکومینٹس آج کل عام طور پہ اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں جس میں یوز کیسز استعمال کیے جاتے ہیں سو یوز کیسز کا استعمال ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے کافی مفید سمجھا جاتا ہے اور اس سے کافی اچھے ریزلٹس اچیو کیے گئے ہیں اب تک اس یوز کیس کے ڈاکومنٹ کی ہم نے پچھلی بار کچھ ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ یوز کیسز ہوتے کیا ہیں کس طریقے سے ان کو لکھا جاتا ہے ہماری uh, ڈائیگرامز وغیرہ کچھ ہم نے دیکھا کہ یوز کیس میں جو دو مین کمپونیٹ ہیں وہ ایک طرف تو اس کا ایکٹر ہوتا ہے اور دوسری طرف یوز کیس ہوتا ہے ایکٹر جو ہے ایکٹر وہ یوزر ہے یا ایکسٹرنل سسٹم ہے جو اس پرٹیکولر فنکشن کو پرفارم کرے گا جس کو ہم نے یوز کیس کا نام دیا گیا سو so, اس یوز کیس ڈائیگرام میں یا یوز کیس ماڈل میں ہمارے دو مین کمپونیٹ ہیں ایک ایکٹرز اور ایک یوز کیسز تو اس ابتدائی گفتگو کے بعد آئیے چلتے ہیں ذرا اب یوز کیسز کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیں یہ یوز کیسز سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کہ یوز کیس جو ہیں یہ ایک لینگویج جس کو یونیفائیڈ ماڈلنگ لینگویج کا نام دیا گیا ہے ونس اگین آج کل کی دنیا میں یہ سسٹم ریکوائرمنٹ لکھنے کے لیے اور ڈیزائن بنانے کے لیے یہ تقریباً ایک ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے اور اسے ایک بڑا گروپ جسے آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا ہے او ایم جی انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے اور دس از بیکمنگ یونیورسل اسٹینڈرڈ سو یہ ہم اس یو ایم ایل کے حوالے سے اس یوز کیس کو کچھ دیکھتے چلیں گے یو ایم ایل کے جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا UML یہ لینگویج ہے اس میں ایک سٹینڈرڈ نوٹیشن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یوز کیسز کے لیے بھی اس نوٹیشن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یوز کیسز کا استعمال زیادہ آسان اور بہتر کر دیتا ہے اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس نوٹیشن کو دیکھیں گے لیکن جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ نے یوز کیس یا ایک کام آپ نے پہلے سے کیا ہو تو اس کام کو اگر آپ کو کسی اور جگہ پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہی کام آپ نے دوبارہ کرنا ہے تو یہ یو ایم ایل جو ہے اس چیز کو آسانی سے آپ کو مہیا کر دیتی ہے کہ آپ اسی کو دو چیزیں اس میں کہلاتی ہیں ایکسٹینڈ کرنا یا اس کو انکلوڈ کرنا تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس نوٹیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا نوٹیشن کو دیکھنے کے لیے آئیے یہ دیکھیں کہ یوز کیسز کس طریقے سے ری یوز کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے میں ابھی آپ کے سامنے ایک سلائٹ پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی اس میں بیسیکلی دیر آر ٹو ڈیفرنٹ آف ٹو ایکٹرز اور پانچ یوز کیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو ایکٹر سب سے پہلے میں اس پہ بات کرتا چلوں یہ دو ایکٹر ایک تو سسٹم یوزر ہے اور ایک دوسرا سیلڈر نیٹورک ہے سو ایکٹر کے لیے اس چیز سے بات شاید آپ پہ واضح ہو گئی ہو کہ ایکٹر کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان ہو وہ کوئی ایکسٹرنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے جو اس پرٹیکلر یوز کیس میں انٹرسٹیڈ ہو جو سیلڈر نیٹورک کا جو ایکٹر ہے وہ دو یوز کیسز میں انٹرسٹیڈ ہے پلیس فون کال اور دوسرا ہے ریسیو فون کال اور دوسرا جو یوزر جو ہے وہ تین یوز کیسز میں انٹرسٹڈ ہے پلیس فون کال ریسیو فون کال یوز اسکیجولر اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کال پلیس کرتے ہیں یا ایک ٹیلی فون کال آپ ملاتے ہیں سیل uh, فون سے سیل فون کے نیٹ ورک سے تو وہ نیٹ ورک سے وہ وہی یوز کیس چلتا ہے جو عام یوزر جب آپ اپنے لوکل لائن سے آپ کال میں تو جا کے سسٹم کے ساتھ جس طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے سیلر نیٹ ورک بھی اس سسٹم کے ساتھ اسی طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے کال جو ہے ایک تو وہ یوزر کی طرف جا رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیلر نیٹ یہ ایک سیپریٹ کیونکہ نیٹورک ہے مین سسٹم سے ہٹ کے ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح عام یوزر کو کال آپ کے ٹیلی فون تک پہنچے گی اسی طرح تک وہ کال سیلر نیٹ ورک پہ پہلے جائے گی اور اس کے بعد سیل فون پر کال پہنچے گی یہ تو بیسک وہی چیز تھی جو ہم نے پچھلی بار دیکھی سوائے اس کے کہ ہم نے یہ اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک, ایک ایکٹر جو ہے وہ ایک کوئی ایکسٹرنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان ہونا ضروری نہیں ہے دوسری جو اس ڈائیگرام میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو یوز کیسز جو پلیس فون کال اور ریسیو فون کال ہے یہ دو اس سے پہلے یوز کیسز شاید ڈیفائن کیے گئے ہوں جن کو ہے پلیس کانفرنس کال اور ریسیو ایڈیشنل کال ان دو یوز کیسز کو یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دو یوز کیسز پہلے سے لکھے ان کے بارے میں جو ڈیٹیل وغیرہ جیسے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لکھتے ہیں ہم نے وہ ڈیٹیلس لکھی اور یہ جو پلیس فون کال ہے یہ اس پلیس کانفرنس کال کی ایک طریقے سے اسی چیز کو آگے بڑھا رہی ہے تو بہت سارا پروسیجر یا میتھڈ یا طریقہ کار جو ہم نے پلیس کانفرنس کال میں لکھا ہوگا وہ سارا کا سارا ایپلیکیبل ہوگا پلیس فون کال میں اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ انسٹیڈ آف رائٹنگ دس یوز کے فرام اسٹارٹ کہ بالکل ایک سرے سے نئے سرے سے اس کو لکھیں ہم جو پہلے جو چیز لکھی ہوئی ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو چینجز ہیں اور کچھ جو ایڈیشن وغیرہ ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس والے یوز کیس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے اسی طریقے سے ریسیو ایڈیشنل کال والے یوز کیس جو ہے از بین ایکسٹینڈڈ ان دس ریسیو فون کال والے یوز کیس میں سو so یہ تو نوٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہو گئی کہ یوز کیسز میں کس طریقے سے ہم مختلف یوز کیسز کو جو آلریڈی لکھے ہوئے یوز کیسز ہوں انہیں ہم ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ استعمال کیسے کر سکتے ہیں یوز uh, کیسز کے حوالے سے ہی ونس اگین نوٹیشن کے حوالے سے ہی جو ہے یوزرس کو بھی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یوزرس کی بھی پراپرٹیز کو آپ جو پہلے سے ڈیفائنڈ پراپرٹیز ہیں آپ اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ سامنے ایک دوسری ڈائگرام نظر آ رہی ہوگی اس میں لیفٹ سائیڈ پہ ایک یوزر ہے کسٹمر اور اس سے دو یوزر جو ایرو نکل رہے ہیں ایک ہے انڈیویجل کسٹمر اور ایک ہے کارپوریٹ کسٹمر اس کا کیا مطلب ہے اور ان ایروز کا کیا مطلب ہے یہ ایکچولی یہ سٹینڈرڈ یو ایم ایل نوٹیشن کا حصہ ہے یہ ایروز اور یہ آگے چل کے بھی ہم انہیں بار بار استعمال کریں گے So, اس لیے مناسب ہے کہ اس موقع پہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے اس جگہ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک, ایک ایکٹر جو کسٹمر ہے ایک کسٹمر کا ایک جنرل بہیویئر ہے اور اس کی دو اسپیشلائزڈ قسمیں ہیں ایک انڈیویجل کسٹمر کہلا سکتا ہے اور ایک کارپوریٹ کسٹمر کہلا سکتا ہے جو انڈیویجل کسٹمر ہے وہ بھی ایک قسم کا کسٹمر ہے اور جو کارپوریٹ کسٹمر ہے وہ بھی ایک قسم کا کسٹمر ہے ان میں کچھ پراپرٹیز کامن ہے اور کچھ ان کی اسپیشلائز پراپرٹی ہے اور وہ جو کارپوریٹ کسٹمر اور انڈیویژل کسٹمر دے آر کسٹمر اور وہ وہی والے یوز کیسز استعمال کر رہے ہیں جو کسٹمر ادر وائز استعمال کر رہا ہے اس کیس میں یہ بھی پوسیبل ہے کہ ان سارے یوز کیسز کے علاوہ یہ کسٹمر کچھ ایڈیشنل جو ان کے اپنے خاص کاموں کے لیے یوز کیسز ہوں وہ بھی استعمال کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یو ایم ایل میں جو نوٹیشن جو یوز ہو رہی ہے یہ نوٹیشن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہم بار بار اس طرح کے نوٹیشنز کو استعمال کریں گے ری یوزبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی چیز آپ نے ری یوز کرنی ہو اس میں اس طرح کے ایروز ہم استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ اس چیز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے یا اس سے انہیرٹ کر رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو کام پہلے سے کیا ہوا ہے اس کو ری یوز کر سکیں تاکہ آپ اس کام کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں سو یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک بہت امپارٹینٹ کانسیپٹ ہے جو ڈیزائن کے حوالے سے بھی اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بھی نہایت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو اچھے طریقے سے اگر آپ استعمال کر سکیں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ بہتر ریکوائرمنٹس آپ لکھ سکیں گے تو اب اس چیز کے بعد آئیے ذرا تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں اور یوز کیسز کو اب ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیول تک جب ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک لائن میں اس مین فنکشنالٹی کو لکھ دیا ہے کہ یہ کام ہے کیا اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہمیں یہ لکھنا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کام کو کرنے کے ڈیٹیل اسٹیپس کیا ہیں تو آئیے اب چل کے ہم اس چیز پہ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس چیز کو ڈیٹیل میں کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں یوز کیسز کو لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور دیر از نو سنگل اسٹینڈرڈ جو مختلف لوگ استعمال کر رہے ہیں سو so, میں آپ کو ان اگلی اگزامپلز میں ایک یا دو مختلف طریقے آپ کو دکھاؤں گا لیکن ان طریقوں کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ایک یوز کیس کی جب ڈیٹیل لکھتے ہیں اس میں کیا کچھ انوالو ہوتا ہے تو اس میں جو کمپوننٹس ہیں یا اس کے جو حصے ہیں پہلے ایک نظر ان حصوں کے بارے میں میں تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں پھر ان حصوں کو میں ڈیٹیل میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا اور پھر انشاء اللہ اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوز کیس کے کون کون سے حصے ہیں ایک یوز کیس میں یہ پانچ چھ جو مختلف حصے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کروں گا اور ایک ایک حصے پہ ذرا تھوڑا سا آدھا آدھا منٹ ایک ایک منٹ بات کروں گا بیفور وی گو انٹو ایکچول یوز کیسز اور ڈیٹیل میں ایکزامپل کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں یہ بات دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ جو اوپر ماڈل کی کی ایک ڈائگرامیٹیکلی ہم اسے دکھاتے ہیں کہ ایکٹر ہے اور یوز کیسز ہیں جب ڈیٹیل کی ٹیمپلیٹ کی, کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو یہ پرٹیکولر ٹیمپلیٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مختلف حصے ہیں سب سے پہلے پرائیورٹی <تصفح> پھر ایکٹرز سمری پری کنڈیشن پوسٹ کنڈیشن انکلوڈس ایکسٹینڈز نارمل کورس آف ایونٹ آلٹرنیٹو پیتھ ایکسیپشن اینڈ اسمپشن یہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرائیورٹی کیا ہے پرائیورٹی جس طریقے سے ہم نے شروع میں دیکھا تھا اور جس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مناسب طریقے سے اسکیجول میں فٹ کرنے کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم مختلف ریکوائرمنٹس کو مختلف پرائیورٹیز دیں یعنی کہ جب ہم پلان کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ان میں سے کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کون سی چیزیں کم امپورٹینٹ ہیں اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا پلاننگ کا فیز بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم نے ایک لمیٹڈ ٹائم میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو بعض اوقات ہمیں کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں یہ پرایورٹی ہمیں یہ آسانی فراہم کرتی ہے کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون کون سے یوز کیسز جو ہیں وہ اس فیز سے باہر نکالے جا سکتے ہیں اور اگلی فیز میں کیے جا سکتے ہیں جن کی اتنی ہائی پرایورٹی نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے فیلڈ کہہ لیں یا کمپونیٹ کہہ لیں وہ ہے ایکٹرز کی اسپیسیفکیشن کہ اس یوز کیس کو کون سے ایکٹرز یوز کریں گے تیسرا summary. Summary میں ہم نے یہ دیکھا بیسیکلی سمری یہ ایک ہائی لیول ڈسکرپشن بیان کرتی ہے اس یوز کیس کی وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلڈ یہ تھوڑا سا ایک پڑھنے والے کو یہ چیز کانٹیکس فراہم کرتی ہے کہ یہ یوز کیس کس کانٹیکس میں یوز ہوگا اور کیا چیز ہیں پھر اس کے بعد دو اور فیلڈ ہیں ایک پری کنڈیشن اور ایک پوسٹ کنڈیشن یہ پری کنڈیشن اور پوسٹ کنڈیشن بھی خاصے اہم فیلڈ ہیں پری کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس یوز کیس کو چلانے سے پہلے کیا کیا کنڈیشن فلفل ہونی چاہیے یعنی کہ اگر یہ پری کنڈیشن فلفل نہیں ہوگی تو یہ یوز کیس نہیں چل سکتا اور پوسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ جب یہ یوز کیس ختم ہو جائے گا تو اس وقت سسٹم کس اسٹیٹ میں ہوگا اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی کس طریقے سے آپ کے جو بھی اوور سسٹم کی اسٹیٹ ہوگی وہ کس طریقے سے پرزرو ہوگی دین وی ہیو انکلوڈس اینڈ ایکسٹینڈس یعنی کہ یہ یوز کیس جو ہے اگر کسی یوز کیسز کو انکلوڈ کر رہا ہے یا کسی یوز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو یہ وہ ان یوز کیسز کا حوالہ ہے ایک طرح سے ریفرنس ہے اس کے بعد ہم یوز کیسز کی ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں اور یوز کیسز کی ڈیٹیلز جو ہیں اس میں دو تین حصے ہیں ایک حصہ نارمل کورس آف ایونٹس دوسرا حصہ آلٹرنیٹو پیتھ اور تیسرا حصہ ایکسیپشنس کا نارمل کورس آف ایونٹ وہ ایک سیکوینس آف ایکشن اینڈ ایکشنز ہے سیکوینس آف سٹیپس ہے جو یہ بات آپ کو بتاتا ہے کہ عام طور پہ جب یہ یوز کیس استعمال کیا جائے گا تو کیا کیا اسٹیپس پرفارم کیے جائیں گے کس طریقے سے یوزر سٹیپس لے گا اور سسٹم کون کون سے کس طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا اور کیسے کیسے رسپانس کرے گا آلٹرنیٹو پیتھ path, وہ پیتھس ہوتے ہیں جہاں پر نارمل کورس سے ہٹ کر بعض ایک دوسرا کورس لیا جاتا ہے دوسرا پیتھ اختیار کیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا جب ہم اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دیکھیں گے تو شاید یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے کہ نارمل آلٹرنیٹو پیتھ کیا ہے اور نارمل پیتھ کیا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے یہ ہے ایکسیپشنس ایکسیپشنس کا کیا مطلب ہے ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس یوز کیس کو کوئی یوزر یوز use کر رہا ہوگا تو اس میں اگر کوئی ایرر آ جائے کوئی پرابلم آ جائے کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے جو عام طور پہ جو از ناٹ اے نارمل کنڈیشن تو اس کیس میں سسٹم کیسے بہیو کرے گا وٹ آر دوز ایکسیپشن اینڈ وٹ کین بی ڈن چوتھا حصہ اسمپشنس کا حصہ ہے اس میں یوز کیس کے بارے میں کچھ نوٹس لکھے جا سکتے ہیں کچھ جو بھی اسمشنس ہیں ان کو اسٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور زیادہ اس کے بارے میں کامنٹس لکھے جا سکتے ہیں مقصد یہ ساری بات کہنے کا یہ ہے کہ ان سارے طریقوں سے آپ یعنی کہ کی یوز کیس کو اس طریقے سے لکھیں کہ بات پورے طریقے سے مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے اس ٹیمپلیٹ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا میں اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں اس کے مختلف کامپوننٹ جو چھ سات ہم نے مختلف چیزیں دیکھی سب سے پہلے ہم نے پرایورٹی کا حوالہ دیا کہ ہم ہر یوز کیس کی پرایورٹی بتائیں گے کہ کیا ہے تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں یہ کس فیز میں جا سکتا ہے اور اگر کسی یوز کیس کو نکالنا ہے تو وہ کون سی یوز کیسز ہیں جو اس پرٹیکولر ڈولپمنٹ ریلیز سے باہر جا سکتے ہیں اور آگے کے لیے ان کو اسکیڈول کیا جا سکتا ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یوز کیس کی چھوٹی سی ڈسکرپشن کیا ہے ایک انفارمل سی ڈسکرپشن کی یوز کیس تاکہ ایک پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے یوز کیس میں کون کون سے ایکٹرز اس یوز کیس کو یوز کر سکتے ہیں وہ ایکٹریس تھے یہ یوز کیس کن یوز کیسز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے یا کن یوز کیسز کو انکلوڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم ایکٹرز کے حوالے سے دیکھیں کون کون سے ایکٹرز ایسے ہیں جو ان یوز کیسز ان کو جو اس یوز کیسز کے ہیں اس کو انہیریٹ کر رہے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیس کی جب ڈیٹیل ڈسکرپشن میں اس کے تین میجر کمپوننٹ ہیں میجر کمپونیٹ کون کون سے ہیں سب سے پہلے اس کا مین کورس آف ایکشن جو اس کا مین کورس ہے جہاں پر مین ایکٹیویٹی جو یوز کیس میں ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی کیا اسٹیپس ہوں گے دوسری جو چیز ہم نے دیکھی وہ تھی کہ اس یوز کیس کے آلٹرنیٹ پیتس کون سے ہیں کہ مین کورس سے ہٹ کے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس یوز کیس میں ہوں گی اور فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایک کام کرتے کرتے اسے کینسل کرنا چاہتے ہیں دیٹ از ناٹ دن نارمل کورس آف ایکٹیویٹی دیٹ ون وڈ پرفارم تو یہ ایک آلٹرنیٹو اس کا پیتھ ہو گیا تیسرا جو اس میں امپارٹینٹ کمپونیٹ ہے وہ ہے ایکسیپشنس کا کہ اگر یوز کیس چلتے چلتے کسی وجہ سے کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ پوری نہیں کر پاتے تو جو ایرر سامنے آئے گی اس ایرر کا کیا مطلب ہے کس طرح کی وہ ہیں اور انہیں کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور آخر میں یوز کیس کے سنیریو نوٹس کہ یہ یوز کیس جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ اور کامنٹس یا ریمارکس یا کچھ اس طرح کی اسمشنس یا اس طرح کی کچھ چیز جو اسے اور زیادہ کوئی چیزیں اگر رہ گئی ہوں تو انہیں زیادہ وضاحت سے بیان کیا جا سکے یہ ایک ٹیمپلیٹ تھا اسی طریقے سے ایک اور دوسرا بہت پاپولر ٹیمپلیٹ جو آپ کتاب میں دیکھ سکیں گے وہ جو ہے وہ ٹو کالم ٹیمپلیٹ ہے جس میں سوائے اس چیز کے کہ باقی سب کے سب کمپونیٹس وہی ہیں جو کورس آف ایکشن جو ہے آپ کے جو سٹیپس جو ہیں ان کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ جو یوزر ہے یعنی کہ ایکٹر جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے اور جو سسٹم ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے اور اس میں ایکٹر اور سسٹم کی انٹریکشن ایک طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ یوزر نے یہ ایکشن لیا سسٹم نے اس طریقے سے جواب دیا یا اس طریقے سے ریئیکٹ کیا یا اس طریقے سے رسپانس دی اور اس رسپانس کے جواب میں جو ایکٹر جو ہے اس نے کیا اسٹیپ لینا ہے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے سو ایک سیکوینشل اسے لکھنے کے بجائے اس دوسرے ٹیمپلیٹ میں یہ ایک ٹو کالم کی فارمیٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے باقی تقریباً ساری چیزیں وہی کی وہی ہیں ٹیمپلیٹس اس طریقے سے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ ٹیمپلیٹس جو ہیں یہ کوئی بہت اسٹینڈرڈ سی چیز نہیں ہے مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف ٹیمپلیٹس آپ کو نظر آئیں گے کسی میں کوئی چیز کم ہوگی کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کو پرائرٹی نظر نہ آئے ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ اس کے علاوہ کچھ اور فیلڈز uh, نظر آئیں جس میں کچھ اور ڈسکرپشن لکھی جا سکتی ہے بہرحال جو یوز کیس کی جو سب سے امپورٹینٹ جو چیزیں ہیں وہ ہے یوز کیس کے اسٹیپس جس میں آپ مین کورس آف ایکشن آلٹرنیٹ پیتس اور ایکسپشن ان تین چیزوں کو ہر حال میں بیان کرنا ہے اور یہ ہر یوز کیس ٹیمپلیٹ کا حصہ ہوگا اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل جو یوز کیس جو ہم نے جو ٹیمپلیٹ کا ذکر کیا اس ٹیمپلیٹ کو کیسے ہم اگزامپل کے ذریعے میں آپ سامنے وضاحت پیش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں یہ اگزامپل دیکھتے ہیں یہ جو اگزامپل آپ کے سامنے اے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اگزامپل ایک سسٹم کی ہے جس میں کچھ انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنے کا ذکر ہے یعنی کہ یہ ایکچولی یہ کمیشن کا سسٹم ہے جس سے یہ اگزامپل لی گئی تھی لیکن بیسک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جو آپ نے پہلے سے آپ نے سیو کی ہوئی تھی تو اس ڈلیٹ کا یوز کیس جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا کیا یوزر کیا اسٹیپس لے گا اور سسٹم نے ایکچولی کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے اور یہ الٹیمیٹلی کس طریقے سے جا کے ختم ہوگا تو سب سے پہلا فیلڈ ہے پرایورٹی کا اس میں ہم نے پراورٹی اس کی سیٹ کی تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ پرایورٹی اٹ آل ڈیپینڈس اپنٹی آپ کے لیولز کیا ہیں ٹپکلی ایک سے پانچ تک اگر آپ لیول سمجھیں تو دس از سم تھنگ ان دا مڈل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان پرٹیکولر آرگنائزیشن آپ نے پرائرٹی کی جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں یہ ہائیسٹ پرایورٹی ہو تو یہ جو پرائرٹی جو چیز ہے یہ اس آرگنائزیشن کی اپنی انٹرنلی ڈیفائنڈ یہ چیز ہوگی اس کا یوز کیس ایس سچ یعنی میں یا آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے یا ہر آرگنائزیشن یا ہر سسٹم جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرے گا دوسرا ہے ایکٹر کہ اس کو کون ایکٹرز اس یوز کیس کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کیس میں ہم نے وہ ایکٹر کا نام لکھا ہے یوزر چھوٹی سی سمری جو اس یوز کیس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہیلپفل ہو سکتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈیلیٹنگ انفارمیشن الاؤز دا یوزر ٹو پرماننٹلی ریموو انفارمیشن فرام دا سسٹم یعنی کہ جب آپ کسی انفارمیشن کو ریموو کر دیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ سسٹم سے پرماننٹلی اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کو دوبارہ ریٹریو کرنا ممکن نہیں ہوگا اینڈ ڈیلیٹنگ انفارمیشن از اونلی پاسبل وین دی انفارمیشن ہیز ناٹ بین یوزڈ ان دا سسٹم یہ ایک اور امپورٹنٹ چھوٹا سا یہ اس بزنس ڈومین کے پوائنٹ اف ویو سے شاید بڑا امپورٹنٹ چیز ہو اور عام طور پہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خیال نہیں رکھا جاتا تو اس وجہ سے میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ یہ گو کے شاید اس پرٹیکولر کانٹیکس میں تو شاید اتنی امپورٹنٹ بات نہ ہو لیکن ان جنرل آپ اس چیز کا خیال رکھیے کہ عام طور پہ انفارمیشن جب ڈلیٹ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم جب انفارمیشن کوئی کوئی ڈیٹا یا کوئی آبجیکٹ جب یوز کیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا یا آبجیکٹ کے لنکس دوسرے ڈیٹا اور آبجیکٹس کے ساتھ بن جاتے ہیں اور ٹپکلی بزنس سسٹمس میں جب ایک بار آپ نے ایک ایکٹیویٹی آپ نے پرفارم کر لی کوئی انفارمیشن کسی کانٹیکس میں آپ نے یوز کر لی اس کو ڈیلیٹ کرنا کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ اے سی کمیشن کے کیس میں آپ نے ایک پروڈکٹ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں پتہ لگا کہ کسی کمیشن ایجنٹ نے وہ پروڈکٹ بیچی ہوئی تھی تو اس کا کمیشن کا حساب رکھنا ذرا کافی مشکل ہو سکتا ہے تو ڈیلیٹ کرنا یہ ذرا کافی ایک نازک معاملہ ہوتا ہے اور عام طور پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ ذرا تھوڑا سا میں سٹیج پہ آپ کو بس تھوڑا سا وارن کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پری کنڈیشن یہ پری کنڈیشن اس یوز کیس کو چلانے کے لیے یا اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ضروری ہے اور اس میں یہ بات جس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ انفارمیشن واز پریویسلی سیف ٹو دسٹم اینڈ اے یوزر needs to پرماننٹلی delete دا انفارمیشن یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ پہلے سے یہ انفارمیشن وہ ہونی چاہیے جو سسٹم میں آلریڈی موجود ہے اور پھر آپ اس کو ایکچولی پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پوسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ انفارمیشن از نو لانگر اویلیبل اینی ویئر ان دا کہ ایک بار یہ ڈیلیٹ ہو گئی تو پھر کسی طریقے سے یہ واپس نہیں آئے گی تو پھر نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ کسی رپورٹ میں آپ کو ملے گی وغیرہ وغیرہ تو اس پرٹیکولر ڈیلیٹ کے کیس میں یہ ایسا کیس ہے ہو سکتا ہے کچھ اور ڈیلیٹ کا آپ لکھیں جہاں پر آپ کہیں کہ اس انفارمیشن کو ڈلیٹ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں نے اس کو مارک کر دیا ہے ڈیلیشن کے لیے آ, یہ سسٹم سے پرماننٹلی ڈیلیٹ نہیں ہوگی Uh, لیکن کوئی اس کو استعمال نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا چیز جو ہے یہ کانٹیکس ڈپینڈینٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس سسٹم کو یوز uh, کرنا ہے اور اس پرٹیکولر یوز کیس کا اس سسٹم کے کانٹیکٹ میں یا اس ڈومین کے کانٹیکس میں کیا رول ہے نیکسٹ فیلڈ از انکلوڈس کہ یہ کون کون سے یوز کیسز کو انکلوڈ کر رہا ہے ہم نے دو لکھے ہیں ریکارڈ ٹرانزیکشن اینڈ کینسل ایکشن ایکسٹینڈس اٹ از ناٹ ایکسٹینڈنگ اینی اب ذرا زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ پہ آتے ہیں جہاں پر یوزر کی ایکشن اور سسٹم کا ری ایکشن تو سب سے پہلا جو ہے یوزر یہ اسٹیپ لیتا ہے دا یوز کے اسٹارٹ وین دا یوزر وانٹو ڈیلیٹائر سیٹ آف انفارمیشن سچ ایز اے یوزر کمیشن پلان اور گروپ سو so, یہ اس ڈومین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کمیشن پلان شاید یہ کمیشن سسٹم کا کوئی حصہ ہے کوئی اس ڈومین میں کوئی گروپ کوئی چیز ہے کوئی یوزر کوئی چیز ہے اگر اس کانٹیکس کو ایک طرف سائٹ پہ رکھ دیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے یہ پورا سسٹم کو دیکھے بغیر یہ بات شاید سمجھ نہیں آ سکتی ہے لیکن یو نو ود ان دیٹ کانٹیکسٹ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یہ مختلف کمپوننٹس ہیں جو اس کمیشن سسٹم میں ہیں جن میں جن کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے دا یوزر سلیکٹس دا سیٹ آف انفارمیشن دیٹ ہی شی وڈ لائک ٹو ڈیلیٹ اینڈ ڈائریکٹس دا سسٹم ٹو ڈیلیٹ دی انفارمیشن پر یعنی کہ وہ یوزر کے سامنے وہ سارے کمپونیٹس موجود ہوں گے ان میں سے یوزر کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد سسٹم کو کہے گا کہ اس چیز کو ڈیلیٹ کر دو سسٹم ریسپونڈ بائی آسکنگ یوزر ٹو کنفرم دی انفارمیشن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اس سے پہلے کہ سسٹم ایکچولی اس چیز کو ڈلیٹ کرے ایک بار اس چیز کو کنفرم کرے گا یہ ضروری اسٹیپ اس لیے ہے ونس اگین اس کانٹیکس میں کہ یہ ڈیلیٹ کرنے والی انفارمیشن ڈیلیٹ کرنے والا سٹیپ ایسا سٹیپ ہے کہ ایک بار یہ چیز ڈیلیٹ کر دی تو دوبارہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے کسی طریقے سے یوز نہیں کر سکتے اسی جگہ پہ اگر آپ جہاں پر میں یوزر ایکشن کی بات کر رہا تھا وہاں پر دو ایکسپشن کا بھی ذکر ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن سسٹم کے رییکشن کے ریسپانس میں یوزر کنفرمز ڈیلیشن یوزر وہ کنفرمیشن اسے دیتا ہے کہ ہاں میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں And at that time, system reacts as by deleting the information and notifying the user that the information has been deleted from the system. That the system will completely kar dega aur user ko dega ki ye delete the information and user will tell the information that information has been deleted. Now, the first concept exceptions was mentioned, I will also come to that, but first of all, remember the alternative paths. There is a concept of alternative paths in two areas. Step number four, here is that the user confirms deletion. جب سسٹم نے اس چیز کو یوزر کو سے پوچھا کہ یہ انفارمیشن کیا آپ واقعی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایٹ دیٹ اسٹیپ یوزر ہیز دس آپشن آف کینسلنگ دس تھنگ اصل میں یوزر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے سو دیٹ از دا نارمل کورس آف ایکشن کینسل کرنا از ناٹ دی نارمل کورس آف ایکشن لیکن کینسل بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ یوزر سمجھے کہ مجھے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو میں نے شروع کر دیا ہے سو دیٹ از دی آلٹرنیٹ پیدر ڈز ناٹ کنفرم ڈیلیشن اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اف دا یوزر ڈز ناٹ کنفرم ڈیلیشن دی انفارمیشن ڈز ناٹ ڈیلیٹ اور وہ سسٹم اس کو اس طریقے سے ریسپانس دے گا کہ یہ انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں ہوئی جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب جب یوزر نے کنفرم کیا تھا تو سسٹم نے کہا تھا کہ یہ ڈیلیٹ ہو گئی اس کیس میں سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن ڈیلیٹ نہیں ہوئی یہ کینسل ہو, ہو گیا اب ہو گیا اب ذرا ایکسیپشن کے کیس میں بھی ذرا آئیے ایکسیپشن کون سے کیسز ہیں جہاں پر آپ کو اسٹیپ نمبر ٹو پہ دو ایکسیپشنس کا ذکر تھا پہلی ایکسپشن یہ ہے دا سسٹم ول ناٹ الاؤ یوزر ٹو ڈیلیٹ انفارمیشن دیٹ از بینگ یوزڈ ان دا سٹم یہ نارملی یوزر وڈ وانٹ ٹو ڈیلیٹ سم اگر آپ نے وہ سمری ہم نے جہاں پر ذکر کیا تھا وہاں پر ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ صرف وہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے وہ آبجیکٹ یا وہ ڈیٹا جو ہے کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہوا اور از ناٹ ریفرنس anywhere تو اگر یوزر جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا سسٹم کہے گا کہ یہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے سو دیٹ از این ایکسیپشن ٹو دی نارمل کیس اس کے بعد ایک اور ایکسیپشن ہے جو پوری کی پوری ونس اگین اس ڈومین اسپیسیفک ایکسیپشن ہے تو اس وجہ سے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کچھ ایسی چیز پاسبل ہو سکتی ہے کہ یوزر وہ کام کرنا چاہے اور سسٹم نے اس پہ کچھ کنسٹینٹس امپوز کی ہوئی ہیں اور وہ ایکسپشن کنڈیشن وہاں پر آ جائے اور وہ کام نہ کیا جا سکے آگے ہے اسمپشن کا پورشن اسمپشن میں ہم نے ونس اگین پورے ذرا اس کو اسی بات کو شاید کامنٹ دے دی ہیں اسی کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈلیٹنگ انفارمیشن از ناٹ ریٹینڈ ان دا سسٹم ڈیلیٹنگ انفارمیشن کورز اے پرماننٹ ڈیلیشن آف اینٹائر سیٹ آف ڈیٹا سچن پلان یوزر گروپ ڈیلیٹنگ پورشن آف اینٹائر سیٹ کانسٹیوٹ ماڈیفائنگ سیٹ آف ڈیٹا یہ اسمپشن ہم نے یعنی یہ خاص طور پہ پہلے تو باتیں وہی تھی جو دوسری جگہ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک طریقے سے اس کو ذرا کلیریفائی کرنے کی کوشش ہے لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو پورے کے پورے اس آبجیکٹ کو یا پورے سیٹ کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر اس سیٹ کا کسی ایک پوری اینٹی میں سے ایک چھوٹا پورشن آپ سب سے ڈلیٹ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اینٹی ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ اس اینٹی کے کچھ فیلڈز کو آپ نے ماڈیفائی کر دیا ہے سو ان دیٹ کیس دیٹ انفارمیشن ایز اے ہول ول ناٹ بی ڈیلیٹیڈ پرماننٹلی سو اس طریقے سے ہم نے یہ اس ڈیٹیلڈ ایگزامپل کی مدد سے دیکھا کہ اس کے مختلف ٹیمپلیٹ کے جو مختلف حصے ہیں ان میں انفارمیشن کیسے لکھی جاتی ہے اور اس انفارمیشن کا کیا مطلب ہے میں ایک بار پھر سے دوبارہ اس چیز کو ایمفرسائز کرنا چاہوں گا کہ یوز کیس کے جو سب سے امپورٹنٹ حصے ہیں وہ اس کی مین کورس آف ایکشن آلٹرنیٹو پیتس اور تیسرا ایکسیپشن یہ عام طور پہ یوز کیس لکھنے میں جو غلطی ہو جاتی ہے اور کئی بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوز کیسز اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ اس میں صرف مین کورس آف ایکشن لکھا جاتا ہے ایکسیپشنز اور آلٹرنیٹو پیتھ نہیں لکھے جاتے جب تک ایکسیپشنس اینڈ آلٹرنیٹیو پیتھس نہیں لکھے جائیں گے تو اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ جب ایکچولی وہ کام کرنا شروع کرے گا سسٹم تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی تو اس چیز کے بارے میں جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آلٹرنیٹو پیتھس یا ایکسیپشن نہیں لکھے گئے تو یہ سوال ضرور کر لیا کیجیے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی الٹرنیٹیو پیتھ یا ایکسیپشن نہ دیٹ از right. لیکن ایک بار یہ جس کو کہتے ہیں کہ فلیگ ریز کرنا ایک وارن کر دینا ضروری ہے کہ یہ ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ اس میں یہ چیز نہیں لکھی گئی کیا واقعی ایسا ہے کہ یا کوئی چیز مس کرتی ہے یوز کیسز جو لکھنے کے ساتھ ساتھ اس ان کو ریپرزینٹ کرنے کے اور بھی یو ایم میں کافی سارے طریقے ہیں اور ڈسکرپٹیو طریقے سے یوز کیس لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پکٹوریلی بھی ریپیزنٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے کیسز میں ایک وہ پکچر جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے کافی آسانی اس سے پیدا ہو جاتی ہے جس طریقے سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور ہمیشہ یہ محاورہ ہے کہ پکچر از ورتھ تھاؤزینڈ ورڈس تو جب ایک یہاں پر آپ آسانی سے اس کی تصویر کی صورت میں اسے ڈسکرائب کر سکیں دیٹ از آلویز اے ڈیزائریبل سینیرو لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یاد رکھا جائے کہ جو ڈائگرام اور یوز کیس جو دوسری ڈسکرپشن جو ہے وہ اس میں ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے اور بعض کا یہ میں نے یوز کیسز ایسے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ ڈسکرپشن کچھ کہہ رہی ہے اور پکچر کچھ کہہ رہی ہے اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یوز کیسز جو ہے پکٹوریلی بھی ڈسکرائب کیے جا سکتے ہیں اس میں سے ایک پکٹوریل کیس کی میں ابھی آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی ڈائگریمس کیا چیز ہے فلو چارٹ یہ اس پوری ایکٹیویٹی کا جو آپ نے یوز کیس میں لکھی ایکٹیویٹی کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں سارٹ sort آف of بیان کیا جا رہا ہے گو کہ یہ شاید وہ اسٹینڈرڈ فلو چارٹ کی نوٹیشن سے تھوڑی بہت مختلف ہو یو ایم ایل کی اپنی نوٹیشن ہے لیکن اسینشلی یہ وہی طریقہ کار ہے جو فلو چارٹ میں لکھا جاتا ہے اور اس میں پکٹوریلی ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ سٹیپس کون سے ہیں آلٹرنیٹو پیتس کون سے ہیں ایکسپشنس بھی اس میں دکھائی جاتی ہیں سو so, ایک طریقے سے وہی ایکٹیویٹی جو آپ نے ویسے یوز کیس میں آپ نے بیان کیپٹولی descriptive, uh, وہی آپ یہ ایک ڈائگرام کی صورت میں آپ پیش کرتے ہیں یہ ڈایا گرام جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ اسی یوز کیس کی ڈائگریم ہے جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھی یہ یوز کیس ایک دائرے سے شروع ہو رہا ہے تو یہ دیٹ انڈیکیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور وہ جو نیچے جو دائرہ ہے جو اس کے گرد ایک چھوٹا سا سرکل ہے بیسیکلی دو دائرے ایک فیلڈ اور اس کے بہر ایک اور سرکل یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یوز کیس ختم کدھر ہو رہا ہے تو اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہی سٹیپس ہیں جو ہم نے پہلے دیکھے ڈسکرپٹ فارم میں جو یوزر اس میں جو صرف ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یوزر سسٹم کی ڈسٹنکشن الگ سے نہیں ہے تو اگر آپ نے دو کالم والا فارمیٹ یوز کیا ہوا ہے تو شاید اس میں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے لیکن اگر آپ نے ایک سیکوینشل فارمیٹ آپ نے یوز کیا ہے تو دس از ایگزیکٹلی دا سیم فارمیٹ اس کے کہ یہ ہر اسٹیپ کو یہ جو ایک اوول سی شیپ ہے یہ ایک اسٹیپ ہے جو ڈائمنڈس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ایک طریقے سے کنڈیشن ہے یا برانچ یہاں سے ہو رہی ہے یہ وہ برانچ ہیں یا تو آپ ایکسپشن کنڈیشن کے کیس میں ادھر جائیں گے یا آپ ایک آلٹرنیٹ پیتھ کی کیس میں ادھر جائیں گے تو یہ پہلا اگر آپ اوول دیکھیں چوز آبجیکٹ ڈیلیٹ یہ وہی ایکشن ہے جو یوزر نے سب سے پہلے ایک آبجیکٹ سلیکٹ کیا جس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا سسٹم انیشیٹس ڈلیشن اور اس کے بعد جو ایک ایکسیپشن کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے وہ آبجیکٹ یا وہ انفارمیشن یا وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جو جس پہ ریسٹرکشن ہے جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو یہ اس کیس میں یہ دائیں طرف یہ ایکسیپشن کیس میں چلا جائے گا اور جو رزلٹ آپ کو ملے گا کہ وہ آبجیکٹ از ناٹ ڈیلیٹڈ اگر یہ ایکسیپشن کیس نہیں آتا تو پھر سسٹم دو طریقے سے آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو واقعی ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں ڈیلیٹ کرنا ہے یوزر کو یہ چیز پوچھے گا اور اگر یوزر اس کو کینسل کرتا ہے تو ونس اگین یہ آپ اس جگہ پہ بھی پہنچ جائیں گے جس پہ آپ ایکسیپشن کے کیس میں پہنچے تھے یعنی کہ وہ آبجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا اور اگر یوزر اس کو کنفرم کرتا ہے تو پھر یہ آبجیکٹ ڈلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ یوز کیس نوٹیفکیشن کے بعد یوزر کو کہ یہ چیز ختم ہو گئی یہ میں نے کام کر دیا ہے اس کے بعد یہ یوز کیس ختم ہو جائے گا تو بہت سارے کیسز میں یہ ایکٹیویٹی ڈائگرام کافی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ایکٹیویٹی ڈائگرامس جس طریقے سے میں نے کہا کہ کافی اسنیروز کو ایکسپلین کرنے میں کافی مددگار ہو سکتی ہیں میں اس سے پہلے کہ میں ذرا آگے بولوں یہ ایک لفظ جو میں سنیریو کا بول گیا ہوں میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت کرنا ذرا تھوڑا سا اس سٹیج پہ شاید ضروری ہو سنیریو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کہانی سو so, ایک آپ ایک کہانی کے طور پہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں ایک آ, واقعے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو یہ یوز کیس لکھا جو جاتا ہے یہ ایک طریقے سے ایک سنیریو کے طور پر لکھا جاتا ہے تو واپس آتے ہیں ایکٹیویٹی ڈائیگرام پہ تو یہ جو سنیریوز کی ڈسکرپشن پکٹوریلی جو ہم دیتے ہیں یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کے ذریعے یہ کافی یوزفل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے عموما لیکن چند جگہوں پہ یہ کچھ اتنی یوزفل نہیں بھی ہوتی میں اس چیز کی بھی اس موقع پہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ایکٹیویٹی ڈائگرام جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ اسی ڈسکرپشن کی ایک پکٹوریل ویو ہے اسی کی ڈپکشن ہے جو پہلے ہم نے یوز کیس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہم نے دیکھی تو ایک آدھ جگہ میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہر یوز کے یوز کیس کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی ڈائگرام لکھنا ضروری ہے اس کیس میں پرابلم یہ ہوا کہ دیر آر سم ویری سمپل یوز کیسز جن میں کوئی خاص آلٹرنیٹو پیتھ یا ایکسیپشن کنڈیشنز نہیں تھیں ان کے لیے بھی ایکٹیویٹی ڈائگرام بنائی گئی اب جب ایک ہی چیز کو آپ دو مختلف جگہ پہ آپ لکھتے ہیں ایک وہ یوز کیس میں ایک ساتھ اس کی ایکٹیویٹی ڈائگرام میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک بالکل سیکوینشل سا پروسیس ہے تو کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی اس سے کوئی خاص آپ کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں ہو رہا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے تو ایک تو وہ خامخواہ کا اوور ہیڈ ہے خامخواہ آپ اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں دوسرا جو نہایت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے اور ویسے ہی ان جنرل کہ جب انفارمیشن ایک ہی انفارمیشن ایک سے زیادہ جگہ پہ پڑی ہوگی مختلف صورتوں میں یا ایک ہی صورت میں تو اس میں کوہرنس کے ایشو آ جاتے ہیں کوہرنس کیا چیز ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ کوہرنٹ ہونی چاہیے دونوں جگہ پہ جو پکچر نظر آئے جو اسنیرو بنے جو چیز جس چیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے پڑھنے والا اگر اس چیز کو پڑھے تو اسے بھی وہی بات سمجھائے اگر اس کو دیکھے تو وہی مطلب نکلے جب آپ یہ انفارمیشن کو دو جگہ پہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو چینج کرنا پڑے کوئی اسنیرو چینج ہو گیا یا جب آپ نے لکھا تو یوزر نے کہا کہ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں یہ اس طریقے سے ہے تو اس کیس میں آپ کو دو مختلف جگہوں پہ چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر آپ نے ڈسکرپشن ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہے وہاں پر بھی آپ کو اس کو چینج uh, کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ نے ایکٹیویٹی ڈایاگرام دی ہے وہاں پر بھی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے سو so, میں جیسے جگہ کر رہا تھا میں نے کچھ کیسز میں ایسا دیکھا کہ ان چینجز کی وجہ سے وہ ڈسکرپینسی کریٹ ہو گئی وہ کوہرنس نہیں رہی جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے اور شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ دونوں جگہ پہ چینج نہیں کی گئی چینج کرنے والا ایک جگہ چینج کرنے کے بعد دوسری جگہ چینج کرنا بھول گیا تو مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرامز یا اور اس طرح کی جو دوسری ڈائیگرامز ہے یا دوسری انفارمیشن ہے صرف اس جگہ پہ میرے خیال میں ایڈ کرنی چاہیے جہاں پر اس کی واقعی ضرورت ہو جہاں پر کوئی وہ ویلو ایڈ کر رہی ہو وہ سنیرو اتنا کمپلیکس ہو رہا ہو کہ وہ پڑھنے میں اتنی آسانی نہ ہو تو ڈائیگرام کے ذریعے اس کو زیادہ آسانی سے سمجھایا جا سکے اگر ایسا نہیں ہے اگر ایک بالکل سمپل سے سی ڈسکرپشن ہے ایک سیکوینشل سے اسٹیپس ہیں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کیس میں ایکٹیویٹی ڈائگرامس نہیں بنانی چاہیے لیکن ونس اگین یہ ایک آرگنائزیشن لیول کا ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک آرگنائزیشن میں ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن کریں تو اس میں یہ لکھا اگر ہو کہ آپ نے ایکٹیویٹی ڈائگرام ضرور بنانی ہے دین یو اٹ لیکن اگر آپ نے نہیں بنانی تو اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ جہاں پر آپ کو ضرورت ہو وہاں پر بنائیں تو اس میں یقیناً یہ بات میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو بنائیں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بنائیں جہاں پر ضرورت ہے نہیں سمجھتے وہاں پر اس چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ وہی ڈسکرپشن لکھی جا چکی ہے ان ایکٹیوٹی ڈائگرامس کے بعد ذرا یوز کیسز کے بارے میں تھوڑی سی کچھ اور باتیں کر لیں اور وہ اس کانٹیکس میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یوز کیسز میں کچھ لمیٹیشنس بھی ہیں اور وہ کیا لمیٹیشنس ہیں ذرا آئیے ذرا ان کا بھی ذرا ذکر دیکھتے چلیے یوز کیسز جو ہیں یہ صرف یوز کیس لکھ دینا پورے سسٹم کے بارے میں انفارمیشن جو کیپچر کرنی ہوتی ہے یہ یوز کیس کافی نہیں ہوتا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یوز کیسز میں ڈسکرائب نہیں کی جا ہیں ان چیزوں میں آپ کی پرفارمنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں آپ کے یوزیبلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں ایک ابھی چند دن پہلے میں نے ایک سسٹم کی ریکوائرمنٹ دیکھی جس میں ایک یوزیبلٹی کا ایشو اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ کلر کوڈنگ جو سسٹم استعمال کرے گا جو کلر سکیم جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عام طور پہ جو کلر بلائنڈ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو اب یہ جو پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے یہ یوز کیس میں نہیں لکھی جا سکتی دس this is a non-functional requirement this is not a functional سو so تمام نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یوز کیسز میں نہیں لکھی جاتی پرفارمنس کی جس طریقے سے میں نے ذکر کیا وہ سنیرو نوٹس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر یوز کیس اس میں پرفارمنس کی یہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہیں یا ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پہ وہ یوزر سینیرو کا حصہ نہیں ہے دس از ونس اگین اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ یوز کیسز میں جو اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی باز کا ہوتی ہیں کہ آپ کو سسٹم میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ پرٹیکولر اسٹینڈرڈ سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ایکس ڈاٹ سیون ٹی آئی یو کا جو اسٹینڈرڈ ہے سوری ٹی یو آئی کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو اسٹینڈرائزیشن باڈی ہے اس کا ایکس ڈاٹ سیون نائن زیرو ایک سٹینڈرڈ ہے یہ جو آپ جو سسٹم لکھ رہے ہیں یہ اس سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آئے گی جس میں ہم یہ ذکر کریں کہ یہ ایک پرٹیکولر سٹینڈرڈ ہے اور یہ جو سسٹم جو ہے یہ اس پرٹیکولر اسٹینڈرڈ پہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور ہو سکتی ہے یہ ایک قانون ہے سسٹم نے اس قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے یہ ایک پروٹوکال ہے اور سسٹم نے اس پروٹوکال کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ ان میں سے کچھ فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہیں گو کے لیکن عموماً یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کے لیے الگ سے ڈاکیومنٹ تیار کیا جاتا ہے یہ یوز کیسز کام عام طور پہ حصہ نہیں ہوتے دوسرا اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کی ایگزامپل ہم نے پرفارمنس کی تو آلریڈی بات کی ایکسیسیبلٹی کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اگر اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ اٹ شوڈ بھی اویلیبل اوور دی انٹرنیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از ون ریکوائرمنٹ یہ ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے یوز کے کا ایز سچ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس طریقے سے سسٹم کو یوزر نے یوز کرنا ہے کون سے اسٹیپس لینے ہیں اس کا اس طریقے سے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایک کلائنٹ مشین پہ بیٹھا ہے جس میں تھک کلائنٹ یوز ہو رہا ہے یا ایک ایسی مشین پہ بیٹھا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے براؤزر کے ذریعے وہ اپلیکیشن کو ایکسیس کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ایکسیسیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کی پورٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ تمام ان سارے سسٹمس پہ ونڈوز پہ اور سن پہ اور ایچ پی پہ ان سب سسٹمس پہ یہ پورٹیبل ہوگا ونس اگین دس از اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وچ ہیز ٹو بی ڈسکرائبڈ سم لیکن یہ یوز کیس کا حصہ نہیں بن سکتی ایک اور بہت کامن نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ریلائبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کتنی دیر آپ اس کو بند رکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں 7 بائی اس کی اویلیبل بائی ٹوئنٹی فور کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 7 دن اور ہر دن 24 گھنٹے یہ سسٹم ڈاؤن نہیں ہو سکتا تو ونس اگین آپ کو ڈیزائن کرتے وقت آپ کو سسٹم بلڈ کرتے وقت اس ریکوائرمنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ادروائز آپ نہیں پراپرلی ڈیزائن کر سکتے پراپرلی اس کا آرکیٹیکچر نہیں بنا سکتے لیکن یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ, یہ ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو یوز کیسز میں نہیں لکھی جاتی اس ساری گفتگو کا مقصد صرف اس چیز کو زین نشین کروانا تھا کہ یوز کیسز ہر کام کے لیے اتنے افیکٹو نہیں ہیں یوز کیسز کے علاوہ بھی اور بھی طریقے سے انفارمیشن لکھی جانی چاہیے اور لکھی جاتی ہے اور ان چیزوں کو ہم اگلے لیکچر میں اور زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا بات کی تو آج کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے سب سے پہلے ہم نے یوز کیسز ڈایاگرام کو ذرا دیکھا اور یہ دیکھا کہ یو ایمل ایل نوٹیشن میں use cases کو ایکسٹینڈ اور include کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یوز cases کو reuse کیسے کیا جا سکتا ہے reuse کرنے کا پہلے مطلب کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو اس ڈائگرامیٹکلی کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے پھر ہم نے دو مختلف ٹیمپلیٹس دیکھے جو یوز کیس لکھنے کے لیے ان کی ڈیٹیلس لکھنے کے لیے لکھے یوز کیے جا سکتے ہیں بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیے آپ کو شاید ایک مختلف ٹیمپلیٹ آپ کو ملے گا سو دیر از نو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ایز سچ لیکن یہ دو جو میں نے آپ کو اگزامپلس دیں یہ کافی کامنلی یوز ہونے والے ٹیمپلیٹس ہیں تو ان ٹیمپلیٹس میں جہاں تک ہم نے مختلف ان کے حصوں کا ذکر کیا اور وہ 6 سات مختلف جو فیلڈس تھے جو تین سب سے امپورٹنٹ فیلڈس جو ہیں وہ میں ذرا ایک بات پھر سے دہراتا چلوں وہ یہ ہے کہ یوز کیس کا مین کورس آف ایکشن مین پیتھ کہ یہ اگر آپ نے یوز کیس کو یوز کرنا ہے تو یہ نارملی یہ سٹیپس ہیں جس سے یہ کام چلے گا اس طریقے سے یوزر کمانڈ دے گا اس طریقے سے سسٹم انٹریکٹ کرے گا پھر یوزر یہ کمانڈ دے گا وغیرہ وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹو پیتھ کہ اگر کسی سٹیج پہ مین روٹ کو یا مین پیتھ کو آپ ابینڈن کرنا چاہیں کسی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہیں تو کیا آلٹرنیٹو پیتھ کیا اویلیبل ہیں اور تیسرا ایکسیپشنل کنڈیشنز کیا ہیں اور ایکسیپشنل کنڈیشنز کس جگہ پہ آ سکتی ہیں اور کیوں تو یہ تین چیزیں لکھنا یوز کیس میں نہایت ضروری ہے اور جب تک یہ تین چیزیں نہ لکھی جائیں تو ہمیشہ اس چیز کی گنجائش رہتی ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کو پکٹوریلی کیسے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کے جو کورس آف ایکشن جو ہے اس میں جو سنیریو جو ہے اس کو ہم ایک پکچر کی صورت میں ڈپیکٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کیس میں ہم نے ایکٹیویٹی ڈائگرامس دیکھے ایکٹیویٹی ڈائگرامس آر نتھنگ بٹ سارٹ آف فلو چارٹس لیکن ایک چیز جو میں یہاں پر دوبارہ دوہرا دینا چاہتا ہوں یہ ساری ڈائگرامز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جب آپ یوز کیس لکھیں تو آپ جتنے بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ طریقے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے آپ کو صرف اتنا لکھنا چاہیے جو کہ کافی ہو اور جس سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہو اس کے لیے اگر آپ کو چار مختلف ڈائیگرامز یوز کرنی پڑتی ہیں دو دیٹ لیکن اگر وہ کسی ایک ڈائگرام کے بغیر بھی اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ یوز کیسز جو ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو لکھنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے اس کے علاوہ اور جو سسٹم سے دائیں بائیں کی جو لیگل ریکوائرمنٹ یا کمپلائنس کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ یوز کیسز میں ایڈریس نہیں کیے جاتے اور ان کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ ڈاکومنٹ شاید بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے حصے کے طور پہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں اور اس لیے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم